سورت الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تجا وقات واقعہ جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ واقع ہو جانے والی نہیں سر وقت کا زیبہ اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ ہو کر رہیں گے خافظت الرافیاح جو پست کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائیں گے اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے غرابا تھے ابو دردا ابو ذر ابو فقرا فقراء صحابہ ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے خافذت الرافیاح پس کرنے والی اٹھانے والی اداروجن جب زمین کپ کپ آئے گی لرزے گی جیسے کہ جلزل آتا ہے ببو ستر جبال اور جب کہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تھکان تھبام ممبسنگ ریزا ریزا بھی ہو جائیں گے پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے کنتم اگواجن سلاسا اور ان تین گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے اب یہ تین گروہ تھے وہاں ایک وہ جو جہنوی تھے دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو بعد والی دو جنتیں ہیں یہاں اس کی وضاحت کل تم ادوان سلاسا تم ہو جاؤ گے تین گروہوں میں منقسم تو آسابلم ما تو جو دہنے والے ہو گئے یا یومن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں جو مبارک ہوں گے ما صحابل میں تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے دانے والے کون ہوں گے کس کیفیت میں ہوں گے کس حال میں ہوں گے وہ اصحاب المشما اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے یا یہ شوم کا دم آتا ہے شومی قسمت جو برا انجام برے انجام والے ما صحاب المشمہ کچھ اندازہ ہے تمہیں جانتے ہو وہ مشمہ کیا ہوگا اصحاب مشمہ کیسے ہوں گے یہ تو دو گروہ ہو گئے وسا بکور اور اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے بلاکل المقربون وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے قریب ہو جائیں گے اللہ کے مقربین بارگاہ یہ تقرب ہی تو ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو قریب ہو تو جو مقرب ہو گئے جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا وب تھی لہل وسی اس کا کل تلاش کرو وہ جاہدوں فی اس کی میں یاد کرو گے تو تم اس کے مکرم امار بن جاؤ گے وہ سابقون مکرم فی جنات <النعیم> یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے سنتمن من, مِنَ آخری <الْآخِرِينَ> یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا صحیح بات یہ ہے ہر امت میں صابق الملون ول مہاجر ملساد ولردین تباؤم یہ ہر امت میں رہا ہر دور میں رہے گا ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے کوئی شہادت کا مقام میں میں حاصل کریں گے کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے تو اسی طریقے سے سابق العلم اور آگے نکل جانے والے اور اصحاب الیمین وہ جو بھی پیچھے ان کر آ رہے ہیں بل نذینہ تباہوم میں تو بھی ہوں گے عام صالحین مومنین بھی ہوں گے تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی امت ہی کر لی سمنہ یلونہ سمن تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقرربین کی بعد والوں میں بھی ہوں تعداد میں کم ہوگئے بعد میں تعداد تو ہو جائے گی عرب, امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان میں مکرم ان کتنے ہوں گے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتی تو سلت المن ال کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے وہ کلین المن الخرین بعد والوں میں سے تھوڑی اعلی سرود ان موزون وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے مجھ تک اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے شامنے. یتوف والے ہند ملدان اور ان پر گردش میں ہوں گے چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کے جو صدا اسی طرح رہیں گے یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا بچہ رکھا جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں اب کسی اور کو لاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا لہٰذا کہ جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے خدمت کرتے رہے بے اقوابن و آباری وہ آپ خورے لے کر جام اور مینا لے کر آپ خورے اور کوزے لے کر کردش میں ہوں گے جام و مینا وقاسم قاسم امعین اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی لا سردارول آنکھا اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی دکھن ہوگی ولا ينزفون نہ وہ بہیں گے نہ بہتی باتیں کریں گے یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو وہ شراب التہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بیٹھ جاتا ہے وفاق حتی مما یہ تخل یونگ اور میرے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے جان سن چاہیں اپنے سلیکشن پر مالا میں طے بھی مما یشتہ اور اڑتے جانوروں کے پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے یشتہ وہ ہور اور ہوں گی ارے ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی یہاں پہلی میں ہور آ رہا ہے دوسری میں نہیں آئے گا یہ جو ہے وہی جو مرل امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں کام ساری لو لوئی وہ وہیں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر جزام بما کارو یعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے مقربین نے سابقون سادقول نے جو قربانیاں دی جو اشار کیے جو جانساریاں کی جو سرفروشیاں کی لا من رفیہ لغبم ولا تاسیمہ وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لہم بات اور نہ ہی کوئی الزام الا قیلا سلاما سلاما بس ان کے لیے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام جی کی آوازیں ہوں گی یہ تو ہو گئے اب مقربون اب آئیے ماں صابل وہ اصاب ال ماں صحب وہ کیسے ہیں تمہیں کچھ اندازہ ہے تی سدرم مقبود وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا وہ تل اور کیلے تہ بہ کیلوں کے کچھ جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو مانوں گے وہ ذل ممدودین پھیلے ہوئے وہ مائن مسکوبن پانی بہتا ہوا وفاق ہے تن کثیرہ اور میوہ کثرت کے ساتھ لامکتو تن بلا ممنوع نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوعہ ہے کہ ان کے پہنچ سے باہر نہیں ہے ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت کو لگا ہوا ہوگا وہ فروسن بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے ان نہ انشا نا انشان ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر فجالنا ہلنا ابکارن پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کماریاں پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر لے اصحاب یمین یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے سلت من الد یہ پہلو میں سے بھی بہت ہوں گے بس لت من الاخرین اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے یہ اصحاب الیمین ہوئے اصحاب الشمال شمال اصحاب الشمال اب رہ گئے وہ بائیں والے کیسے ہیں وہ بائیں والے فی سمومن وہ تیز لو میں ہوں گے وہ حمیمن ان کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے و من ہم اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئے کا لا بارہ دن ملا کری نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش ہوگا ان نہ کانوں قبل ڈالے کا یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے بڑے الحال تھے ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں دنیا کا و آرام تھا وہ کالو یسرون ہنس عظیم اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر اور وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے شرک انقر و یوشر کبھی یقر و ماجوال عظیم کانو یسرون علم انسن حضیم وہ کانو یقن کہا کرتے تھے احزام اطلاع و ایمن آئن لم اموس کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اب او آباؤ نہ اور کیا ہمارے آباؤ و دادا جو پہلے گزر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے کون کہہ دیجئے نبی ان لم ولی باہرین یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی نہ مجمون جمع کیے جائیں گے علامی کا معلوم ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے سمن کم حقالمکز بون پھر تم اے وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہو اور جٹلا رہے ہو بھٹک رہے تھے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے تب سے ذکرا کے الفاظ یاد لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیا سم کم ہو گون تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں تمہارا حال کیا ہوگا لاک لون من شجر من تم کھاؤ گے اس ذکوم کے طرف سے فم آگے اون اس سے اپنے پیٹ بھرو گے ف شار مون الحیم اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے جیسے کہ پیاس سے برا ہوا جمی بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو پھر جام پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا ایسے پیو گے ہا گا نوزو لم یوم ہوگی ان کی مہمان نوازی یہ ہوگی ان کی ضیافت ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ اس کا یہاں شروع میں آ گیا ترتیب الٹی ہو گئی اب آگے چلیے اس سے پہلے کیا تھا پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی سنا اور خلقت آسمان زمین بنائے دریا چلائے اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں پہاڑ ہے پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں سوال کے انداز میں نہن و خلق مکم ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں نہیں تصدیق کرتے کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں کیوں تمہیں اس میں تعجب ہے استعمال کیوں نظر آتا ہے نہنو قلق ہم نے تمہیں پیدا کیا فلاؤ لاسدون افرے تم ماں تم کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو انتم تخلق نہ ہوں ام نحن الخال خون مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون یہ بھی آگے آ جائے گا یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے آبڈنل وال بھی ہے پھر یوٹرس کی وال ہے پھر اندر وہ جلی ہے تین تین پردوں کی ماتن سلاد کون تخلیق کر رہے تم تخلیق کرتے ہو تم نے آجا جا بنائی جب جا کے تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں نہنو خلق ما کم فلاسب تم نے تو بس وہ بون تھی وہ تب کا دی تم تخب نہن الخال تم اسے بناتے ہو تخریق کرتے ہو مختلف براحیل سے نسخا اور علقہ اور مزرا یہ سب کچھ تم کرتے یا ہب کرتے اس کا جواب سکھایا ہے جہاں یہ سوال آئے اس کا جواب دیجیے فوراً بل انت یار رب۔ ڈ کرتا ہے ہم نہیں کرتے یہ ساری کاریگری سنا مسوری خلاتی یہ سب کے لیے نہ مسموقی یہ آئے مشکلات القرآن میں سے ہے بہرحال کی ایک تو میری سمجھ میں آئی ہے میں بہت کر رہا ہوں ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں آجز آنے والے تمہارے مابین موت سے کیا مراد ہے یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی ایک زندگی اس دنیا میں ہے اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا لیکن وہ جان اور روح اس کے لیے موت نہیں ہے پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے وہی وہ ہمارا شعور چلے گا کنٹینیوٹی آف کانشنیس وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے جسم جو ہے وہ نیا ملے گا یہ دو جو تمہاری زندگی کے ادوار ہے اس کے مابین ہم نے وقفہ ڈالا ہوا ہے یہ موت کا ہم نے یہ ہائڈ کر دی ہے یہ تم ہی ہو ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو موت کے اس سرحد پر تم ہو ادھر بھی تم ہو روح وہی ہوگی جان وہی ہوگی البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ دیے جائیں گے اقبال نے خوب کہا ہے یا یعنی یہ کسی اور کا شعر ہے بہت ایک زندگی کا وقف تھا ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے اور یہاں اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے بہت واضح ہو یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بی ہوگا یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا بدل رہا ہے مسلسل بدل رہا ہے کنٹینیوس چینج میں ہے یہ میرے خون کے خلیات ارب ہا ارب آج ختم ہو چکے ہیں نئے پیدا ہو چکے ہیں کل وہ ختم ہو چکے ہوں گے نئے آ جائیں گے کنٹینیوس پروسیس ہماری کھال کے اوپر سے جلدی پھسلتی رہتی ہے اور بنتے رہتے ہیں ناخن کرتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخن جو ہے تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بہن ہی کون سا جسم ہوگا میرا چالیس برس کی عمر کا جسم ہوگا یا ساٹھ برس کی عمر کا جسم ہوگا یا بیس برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا کون سا جسم ہوگا تو جسم یہ نہیں ہے جسم اور ہوگا لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملک کی جائے گی وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہو جائے تو نہ وقرنا بینا بینکم موتا بولا کہ ہم نہیں تمہاری دو زندگیوں کے مادہ موت کا پردہ حائر کیا ہوا ہے وہ ماں نہنوں میں بسموقیم اور ہم اس سے عاجز نہیں ہے اللہ نبد دینا امسال احکم ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں تمہارے جیسے امثال اور یہ بات قرآن مجید میں تین جگہ آ چکی ہے سورت حرد میں تو اب آگے آئے گی نہن و خلق نا ہوں نہ بددل نا امسال احم تبدیلا امسال کا لفظ آتا سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بن ساحل میں, میں آ چکا ہے تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور وہ یادداشت میں نے کیا, کیا تھا وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے وہ تو وہی ہے جو بیس برس پہلے تھا وہی اب بھی ہے لیکن میرے جسم کے اندر تو تغیرات آ چکے ہیں <تغیر> اللہ نبد صالکم الشم فیم علا ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخریق میں جسے تم جانتے نہیں ہو اب نہیں جان سکتے تم اس میں اٹھا دیں گے تمہیں یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو آلم آخرا نہیں آتے و لقت عالم میں تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان تمہیں معلوم ہے تمہارے مٹی کے اجدا ہیں سولالتما اس پر جیسا کہ میں ذرم سلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ, وہ ہے کہ سورہ مومنون میں آیا ہے تو اے انسانوں تو کس کو تو جانتے ہو ولاً بولنا شکل اولا ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں پلا تک کرون تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے کیوں نہیں نصیحت حضر کرتے کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی دوبارہ ہم جیسے جد پیدا کر سکتا ہے اب آگے چلیے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان اپرائے تم ماں رسول تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈالتے آ جاتے ہو دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں انتم تم تو نہ کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے بل انتہ یار کہیے نہیں اللہ تو اگانے والا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریخے میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کھینچ کر پچھم سے باندھے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ روے آفتاب کس نے بھر دی موتیوں سے ہوش گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ ہوئے انقلاب یہ کس کا نظام ہے دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں تیری نہیں یہ زمین اللہ کی ہے اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے افرائے تم ماں تہ رسول تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے تم تجرا نہ ہو اب نہر اتارے ہو چاہے تم اگاتے ہو اس کو ہم یا ہم اگاتے ہیں بن انتارب لو نسا جالنا ہوتا من ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دیں کوئی آفتے سماوی آئے کوئی جکر چلے کوئی اولے پڑ جائے فصل تم تفک تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے چیزیں چلاتے ہوئے انال ابو ہم پر تو بڑا سامان آ گیا ہم نے بیج ڈالا ہم نے کھاد ڈالی ہم نے یہ کیا سب بیڑا وق ہو گیا انالح بغرمول ہم پر تو بہت بڑا سامان بل نہ لو محروم بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے افرائے تم مال لدی تشرمون کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو من ام کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے برسایا ہے یا ہمیں برسانے والے بل انتار اب یقین ہے پرور دے تو ہے اتارنے والا